ان الحمد لله والصلاه على رسول اللہ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمطلقات يا رب بسن بانفسهن تلا تستقر ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في ارحابهن ان كنن يؤمنن بالله واليوم الاخر وب رول احب فل اَ بلن مصرد علیہن بالمعروف بلََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ درج ب اللّ عزیز الحکیم اس آیت پر کل گفتگو ہو رہی تھی کہ متلقہ انتدار کرے تین حیض کا یہ تین حیض اس کی مدت ہے اس کی عدت ہے اور اس کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ جب طلاق ہوتی ہے تو ظاہر ہے ناراضگی ہے کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے یہ حکمت اس کے اندر رکھی ہے کہ یہ نہیں بھائی طلاق ہوئی اور اس کے بعد فورن معاملہ ختم اور عورت کسی اور کے ساتھ جا کے آباد ہو جائے یہ یہاں سے بات ختم ہوئی تھی کہ مغرب کے معاشرے کے اندر یہ کیفیت ہے وہاں نکاح نہیں دوستی ہے جب تک نبی نبی نہیں نبی تو اگلا دوسرا شروع تو یہ یہاں بات ختم ہوئی تھی اسلام نے ایک ضابطہ رکھا ہے اسلام کے اعلیٰ اخلاقی نظام ہے پورے پورے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حکمت رکھی ہے کہ بھئی طلاق دو اور انتظار کرے عورت تو اس کا مطلب ہے کہ جب جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے جب معاملات درست ہو جائیں گے تو پھر وہ دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے یعنی آآ یہ آآ اس کے لیے ایک وقفہ رکھا ہے اسی طریقے سے پھر دوسری بار موقع دیا ہے کہ بھئی پھر سوچو پھر عزت رکھتی ہے پھر اس کو موقع دیا ہے اور تیسری بار جو ہے وہ آخری بار ہوتی ہے جب اتنے موقع کوئی اویل کر لے اور اس کے بعد بھی آباد نہ ہو سکے نہ ہونا چاہے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ فیصلہ جذباتی نہیں ہے بلکہ یہ عملہ ممکن ہی نہیں ہے تو یہ جو آگے بھی آ رہی ہے آئے تو اس کے اندر اس تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے عورت کو انتظار کا حکم دیا ہے کہ وہ تین حیض انتظار کرے اس عرصے کے اندر یہ ہدایات اس کو دی گئی ہیں <تصفح> بلا یا تمنا ماخل قلعہ فی الحام ہنّا ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان کے رحموں میں یعنی اگر بچہ ہے تو اس کو واضح کرنا چاہیے اگر بچہ نہیں ہے تو یہ بھی اس کو واضح کرنا چاہیے تو یہ جو عدت ہے اس کی متعدد حکمتیں ہیں ایک حکمت اس کے اندر اصلاح اور صلح کی ہے دوسری اس کے اندر بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ جو بھی بچہ اگر رحم کے اندر موجود ہے تو وہ واضح ہو جائے اس عدت کے اندر اندر وہ معاملہ واضح ہو جاتا ہے اور اگر یہ نہ ہو تو ایک عورت بچہ اپنے پیٹ میں لے کے دوسرے کے پاس چلی جائے تو کتنی بڑی الجھن پیدا ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حکمت کے طور پہ رکھا اور عورتوں کو حکم دے دیا کہ وہ چھپائیں نہیں بلکہ وہ واضح کریں کیا رحم میں بچہ ہے نہیں ہے حیض ہے تور ہے کیا ہے ہر چیز کو واضح کرنا عورت کی ذمہ داری ہے اللہ اکبر یہ سلاست اقرو کے بارے میں میرا خیال ہے کل ہم نے تفصیل کے ساتھ بات کر دی تھی کہ اگر عورت جو ہے اس کو دخول ہوا ہی نہیں ہے تو اس کی کوئی عدت نہیں اور اگر اس کو حیض نہیں آتا کہ یا عصہ اس کو عیز نہیں ہے تو اس کے لیے پھر تین ماہ کی مدت عدت ہے اور یہ جو یہاں بیان ہو رہا ہے یہ اس عورت کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ جو باقاعدہ یعنی جس کے ساتھ مقامت نے مجامعت کر کے تعلق قائم کر لیا ہے حیض بھی اس کو آتا ہے تو اس معمول کے مطابق اس کو تین حیض کا انتظار کرنا چاہیے بعض نے قرو سے مراد تین توہر لیے ہیں دونوں ہی تفصیلیں اس کی موجود ہیں علماء کے فتبے اس کے اندر موجود ہیں لیکن زیادہ اتفاق اسی پر ہے کہ بھئی حیض جو ہے یہ مراد ہے توہر مراد نہیں ہے کیونکہ جب حیض مراد ہوگا تو جو اصل مقصد ہے کہ رحم کا استبرا رحم کے اندر جو کیفیت ہے یعنی وہ واعدہ ہو جائے تو ان حیز اس حیز کے ساتھ کچھ چیز زیادہ واعدہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر فرمایا وہ بعولتن حق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا ان کے خاامت زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو واپس لوٹانے کے اس عدت کے اندر اندر اگر ان کا ارادہ ہو اصلاح کا اللہ تعالیٰ نے یہ جو عزت رکھی ہے تو فرمایا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرد کو حق زیادہ دیا ہے کہ وہ اس عدت کے اندر اندر رجوع کر لے یہ بہت بڑی دعوت ہے عورت کو بھی عورت کے رشتہ داروں کو کہ وہ اب عزت کا مسئلہ نہ بنائیں کہ اس نے طلاق کیوں دے دی اس کو مسئلہ بنا کر بسا اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ والدین نہیں مانتے لڑکی کے والدین و وقرا اس کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں بعض عورتیں اپنی عزت کا مسئلہ بنا کے بیٹھ جاتی ہیں کہ اس نے طلاق کا لفظ زبان سے کہا تو کہا کیوں بھائی طلاق کا لفظ کہنا اللہ تعالیٰ نے اس کو حق دیا ہے جو حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے اوپر غصہ کرنا عزت کا مسئلہ بنا کے بیٹھ جانا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنا خامت کو اس کے حق سے محروم کرنا اس کا کوئی جواب نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح طور پہ ہدایت دی ہے اور اس یہ عورت کو بھی عورت کے سارے رشتہ داروں کو بھی یہ ہدایت ہے کیا کہ اگر خامد اس عدت کے دوران وہ رجوع کرنا چاہے تو اس کا حق ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حق دیا ہے عورت انکار نہیں کر سکتی عورت کے رشتہ دار عورت کو اس کے ساتھ بھیجنے سے انکار نہیں کر سکتے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کہا خامت زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس عدت کے دوران اگر وہ واپس لوٹانا چاہے رجوع کرنا چاہے تو اس کو اللہ نے حق دیا ہے کوئی اس کا حق چھین نہیں سکتا اور عموماً خاندانوں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتے ہیں طلاق کے مسئلے پر اور شدت کھڑی ہو جاتی ہے پھر اختلاف بہت بڑھ جاتا ہے تو مسئلہ یہ جو ہوتا ہے نا جی خام خواہ ناراضگی پیدا ہو جانا اور پھر اس کو عزت کا مسئلہ بنا کے بیٹھ جانا کبھی عورت بنا کے بیٹھ جاتی ہے کبھی عورت کی ماں اور باپ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کبھی اس کے بھائی بہنیں رشتہ دار بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہوتا کون ہے ہماری لڑکی کو طلاق دینے والا اس نے ہماری ناک کٹوا دی یہ کر دیا ہم نے اب اس کے ساتھ بات نہیں کریں گے صلح نہیں کریں گے عورت کو روک کے رکھتے ہیں کب بسا اوقات عورت بھی واپس جانا چاہتی ہوتی ہے لیکن ماں باپ نہیں جانے دیتے اور خام رکاوٹ بنتے ہیں تو یہ بالکل کسی کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ان کے خامدوں کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے بلکہ زیادہ حق ہے ان کا عورت انکار نہیں کر سکتی مرد کو حق ہے کہ وہ جب چاہے عدت کے اندر رجوع کرنا وہ رجوع کر لے اس کو حق اور فرمایا بالہ مصر اللہ بال معروف ہاں ایک بات یہاں رہ گئی ہے ان اراد اسلحہ یہ جائزہ ضرور لے لینا چاہیے کہ ایسا خامت بھی ہو سکتا ہے جو جذباتی طور پر طلاق دے دیتا ہے جذباتی طور پر ہی واپس لے لیتا ہے اور پھر کچھ دنوں کے بعد پھر مصیبت بن جاتی ہے وہ ہے ہی جذباتی یعنی اس کو وہ سوچ سمجھ کے سنجیدگی سے فیصلہ ہی نہیں کرتا تو اس معاملات کے اندر پھر یہ پہلو واضح ہونا چاہیے نمایاں ہونا چاہیے کہ آپس میں اصلاح کے ساتھ صلح کے ساتھ اچھے طریقے سے یعنی عورت گھر میں آباد رہے مسائل نہ پیدا ہوتے رہیں اور یہ جذباتیت کی شکار نہ ہوتی رہے اس سے زیادہ بگاڑ بڑھ سکتا ہے تو اصلاح کا ارادہ دونوں کریں اصلاح کا ارادہ دونوں خاندان آپس میں کریں اور مصالحت کرانے والے اس کے اندر کردار ادا کریں یہ گنجائش بھی اللہ تعالی نے رکھی ہے کیونکہ یہ معاملہ ہر کسی کا ایک جیسا نہیں ہوتا یہ معاملہ مختلف قسم کا ہوتا ہے کبھی زیادتی مرد کی طرف سے ہوتی ہے کبھی زیادتی عورت کی طرف سے ہوتی ہے کبھی خاندانوں کی طرف سے ہوتی ہے تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر اصلاح اہمیت رکھتی ہے معاملے کو درست طریقے سے چلانا گھر آباد رکھنا اور اولاد،, اولاد کا مسئلہ ہوتا ہے بڑے بڑے مسائل اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ صلح کا ارادہ کرتے ہیں خامد اس کو لوٹانا چاہتا ہے تو اور وہ دونوں اصلاح احوال چاہتے ہیں تو ان میں کسی کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے ہاں جی بلا ہنر الدی الف ان کے لیے یعنی عورتوں کے لیے مصر اللہ مصر اس کے علیہ جو ان کے اوپر ہے بال معروف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عورت کے حق مقرر کیے ہیں مرد پر مرد کے حق مقرر کیے ہیں عورت پر خامد اور بیوی بی کے حقوق اللہ تعالی نے مقرر کر دیے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو برابر ہیں جس طرح اللہ تعالی نے مرد کو حق دیے ہیں ایسے ہی اللہ تعالی نے عورت کو حق دیے ہیں کیونکہ پیدا کرنے والا اللہ ہے مرد کے پاس کیا صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو حق دیتے ہیں عورت کی صلاحیت کیا ہے اللہ تعالی دونوں کے خالق ہیں اللہ تعالی جانتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کے حق مقرر کر دیے اور جس طرح مرد کے حق ہیں اس طرح عورت کے بھی حق ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا حق ہے کہ اگر وہ کسی کو پسند نہ کرے تو عورت اس کو اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے اس کے بستر میں بیٹھنے نہ دے یہ مرد کا حق ہے مرد کو اس بات کا پورا حق ہے کہ وہ اپنی عورت سے ان چیزوں کو منوائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے مرد چاہتا ہے کہ عورت فلاں گھر کے اندر نہ جائے فلاں سے نہ ملے اس سے اس کا معاملہ درست نہیں رہتا اس کو خواہ خواہ شک پیدا ہوتا ہے یا اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو شک پیدا ہوتا ہے تو شک ایسی مصیبت ہے کہ اس تعلق کو مجرو کر دیتی ہے جی وہ آپس میں میاں بی بی کے جو خصوصی تعلقات ہیں وہ چلتے ہی محبت اور اعتماد کے اوپر ہے اور اگر یہ اعتماد مجروح ہو جائے تو یہ تعلق پھر اچھے طریقے سے نہیں چل سکتا تو اس لیے مرد کو اللہ تعالی نے یہ حق دیا ہے کہ وہ ایسی جگہوں سے عورت کو روکے جہاں سے شک پیدا ہو سکتا ہے جہاں وہ تعلق مجروح ہو سکتا ہے تو عورت کو یہ نہیں چاہیے کہ کہ مجھے خام میرے اوپر پابندیاں کیوں لگا رہا ہے یہ عورت کو نا جی اللہ تعالی نے اس کا پابند بنایا ہے اللہ لیکن مرد کو بھی چاہیے کہ وہ خام خواہ بعض شکی مزاج لوگ ہوتے ہیں پابندیاں زیادہ لگاتے ہیں پابندیاں خام خواہ پابندیاں لگانے سے تعلقات مجروح ہوتے ہیں عورت نفسیاتی طور پر اس الجھن کا شکار ہوتی ہے کہ یہ مجھ پر شک کر رہا ہے اور پھر وہ اس سے وہ تعلق نہیں کر رکھ سکتی وہ خدمت نہیں کر سکتی اس سے بھی روکا گیا ہے کہ بھئی اپنے رشتہ داروں کو اگر عورت ملنا چاہتی ہے تم خام کیسے پابندی لگا سکتے ہو والدین کے پاس جانے سے پابندی لگا دیتے ہو بالکل جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے والدین کا حق رکھا ہے میل جول کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو خامت کو بھی چاہیے کہ نا روا قسم کی پابندیاں نہ لگائے کہ عورت نفسیاتی الجنوں کی شکار نہ ہو جائے اور عورت کو بھی چاہیے کہ میں ہر اس چیز سے بچوں جس سے میرا خامد شک میں مبتلا نہ ہو یہ, یہ چیزیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کا حق ہے کہ عورت کسی بھی مرد کو کسی شخص کو چاہے وہ قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو اگر وہ نہیں پسند کرتا کہ میرے بستر کے اوپر وہ آدمی آ کے بیٹھے تو مرد کا حق ہے کہ اس کو روک سکتا اس سے بہت بڑی بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو کیا حق دیا ہے اور عورت کو مرد کے ساتھ کتنا ساتھ نبھانا چاہیے اور اگر وہ نارواں پابندیاں نہیں لگاتا اصلاح چاہتا ہے اور دین کے اوپر اپنے خاندان کو اور اپنے گھر کو اور اپنے بچوں کی تربیت کو یہ چیزیں کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے میرے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہونا چاہیے مرد کہتا میرے گھر میں نہ رکھو عورت کہے کہ نہیں میں نے تو رکھنا اور مرد کہتا ہے کہ بھئی یہ موبائل بہت غلط کام کرتا ہے اس کو استعمال نہ کرو عورت جو ہے اس کو چاہیے کہ اپنے خامد کی بات مانے آپ نے سنی ہے یہ ہفتہ دس دن کی خبر کہ ایک عورت کو خامت نے روکا کہ نے نیٹ استعمال نہیں کرنا خبر سنی ہے آپ نے نیٹ استعمال نہیں کرنا تو وہ دو تین دن کہتا رہا وہ کہتی نیٹ کے بغیر میں تو رہ نہیں سکتی جی وہ اس کو منع کرتا رہا نئی نئی شادی ہوئی تھی چند دن ہوئے تھے شادی کو تو اس عورت نے خودکشی کر لی کہ میں تو نہیں بات آ سکتی موبائل کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتی میں نیٹ چلائے بغیر نہیں رہ سکتی تو اللہ معاف کرے یہ چیزیں دیکھو نا یہ اس انتہا پہ باتیں پہنچتی وہ خودکشی کر لی اس عورت اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ معاملہ کتنے بڑے بگاڑ کا باعث ہے تو اللہ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی ہے اس سے یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ مرد کو اپنی عورت پر ضرور پابندیاں لگانی چاہیے اصلاح کی خاطر اور ناروا پابندیاں نہیں لگانی چاہیے تاکہ خام خواہ وہ کسی الجھن میں مبتلا نہ ہو اصلاح کے لیے بھی بڑی حکمت سے کام کرنا چاہیے بڑے اچھے انداز سے کام کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت باز نہیں آتی تو اس کو مارو مرد کا یہ بھی حق ہے مرد کا یہ حق ہے کہ عورت کو مارے لیکن مارنے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سختی سے نہ مارو چہرے پر نہ مارو نشان نہیں پڑنا چاہیے تو یہ کوئی تمہاری غلام نہیں ہے نوکر نہیں ہے کہ اس کو ڈنڈا لے کے جناب اس کے اوپر برسانے شروع کر دو تو یہ بھی طریقہ نہیں ہے اس کے باقاعدہ حقوق ہیں وہ بھی انسان ہیں وہ ایک پارٹنر ہے باقاعدہ تو اللہ تعالی نے فرمایا والا مثل مصر اللہ علیہ بالمعروف دیکھو نا بسا اوقات مرت جو ہے نا جی اس کو کہتے ہیں کہ یہ جتنے میرے رشتہ دار ہیں سب کو کھانا پکا کے دینا ہے تو نے سب کپڑے دو کے کپڑے دھو کے دینے ہیں تو نے سارے جس طرح نقرانی سے کام لیتے ہیں نا گھر میں ایسے عورتوں سے کام لیتے ہیں پابند کر دیتے ہیں غلط بات یعنی ٹھیک ہے خامد کی خدمت تو اس کا فرض ہے لیکن اس کے ماں باپ کی خدمت کرے تو یہ اس کے لیے نفل ہے فرض تو نہیں ہے اگر وہ گھر آئے ہوئے مہمان رشتہ دار ان کی نگہداشت کرے یہ خامت کی عزت کا مسئلہ اور عورتیں بل اپنے گھر کو سنبھالتی ہیں اپنے خامت کی عزت کا خیال رکھتی ہیں اور اپنے گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں عموماً معاشرے کے اندر یہی کچھ ہوتا ہے لیکن اس کو پابندی لگانا اور یہ کہنا کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے اس کے بغیر تو اس گھر میں نہیں رہ سکتی اگر میرے بھائی کے کپڑے نہیں دھوتی اگر جناب میرے سارے یہ رشتہ دار جو ہے نا جی ان کا یہ یہ کام نہیں کرتی تو میرے گھر میں اس قسم کی پابندیاں بالکل نکالنی چاہیے یہ بالکل نا ہے یہ نکرانی نہیں ہے یہ عورت اللہ تعالیٰ نے اس کے حقوق مقرر کیے ہیں خامت کا حق ہے اب خامت کے علاوہ اس کے سارا جو خاندان کنبہ قبیلہ وہ سارے اس کے ذمہ تو نہیں نہ ڈالے جا سکتے اس عورت تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح مرد کے حق ہیں ایسے ہی عورت کے بھی حق ہیں عورت کا کیا حق ہے کہ اس کو کھا خ... اس کو کھلائے اس کو پلائے اس کی رہائش کا بندوبست کرے اس کے کپڑوں کا بندوبست کرے جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں وبا انفقو من اموالِم نین و نفقہ کی ذمہ داری مرد کے اوپر رکھی ہے عورت کو مانگتے پھرتے نہیں رہنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ شادی بھی ہو گئی اور اس کے بعد بھی وہ کھانا آ... لے کے آتی اپنے ماں باپ کے گھر سے کپڑے لے کے آتی اپنے ماں باپ کے گھر سے سارے کام کاج اپنے ماں باپ کے گھر سے اور یہ نکھٹو بیٹھا رہتا ہے اور جناب چلو اس کی موج لگی ہوئی ہے کہ وہ سب کچھ والدین کی طرف سے لے آتی ہے اور معاملہ چلتا غلط بات ہے یہ نان و نفقہ کی ساری ذمہ داری مرد کے اوپر ہے نکاح کے بعد ماں باپ کی ذمہ داری ختم یہ نان و نفقہ کی ذمہ داری بھی عورت کے ماں باپ پر نہیں ہے اس کے کپڑوں کا ذمہ ماں باپ کا نہیں ہے یہ ذمہ داری ٹھیک ہے ہمیشہ ہی ماں باپ بچیوں سے محبت کرتے رہتے ہیں جب جائے بچی گھر میں اس کو کپڑے بھی دیتے ہیں اس کو اچھی چیز مطلب وہ تحفے طائف اور یہ محبتیں بڑھاتی ہیں یہ چیزیں لیکن اس کو جناب یہ بنیاد بھی نہیں بنا لینا چاہیے کہ ان کے گھر میں سب کچھ ہے یعنی مالدار کھاتے پیتے ہیں تو کھاؤ پیو عیش کرو اور بندہ کرے کچھ بھی نہ جی بیٹھا رہے بیوی لا کے کھلاتی رہے اس کو تو یہ اس طرح گھر نہیں چلتے اس طرح کوئی عزت کا معاملہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے عورت کا حق رکھا ہے مرد کے ذمے کھانا پینا رہنا لباس اس کی عزت کا تحفظ اس کی ہر چیز کی حفاظت یہ یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمے رکھی ہیں تو مرد کے بھی حقوق مقرر ہیں عورت کے بھی حقوق مقرر ہیں اگر یہ دونوں اپنے اپنے حق کا خیال کریں گے اور فرض سمجھ کے ان کو ادا کریں گے تو پھر گھر میں بڑا ماحول اچھا محبت والا اصلاح والا اس گھر کے اندر اولاد کی تربیت بہت شاندار وہ گھر عزت والا لوگ آ کے بیٹھیں ان کو عزت ملے لیکن جن گھروں کے اندر خامت بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے اور زیادتیاں ہوتی ہیں ایسے گھر کبھی عزت والے نہیں ہوتے ان گھروں کے اندر سے پیدا ہونے والے بچوں کی تربیت بڑی ناقص رہ جاتی ہے اور وہ رشتہ داروں کے آنے کے لیے وہ گھر عزت والا اور مناسب نہیں سمجھا جاتا اس میں بہت بڑی بڑی معاشرتی اور نفسیاتی الجھنے پیدا ہوتی ہیں ان سب سے بچنے کا حل ایک ہی ہے کہ اللہ تعالی نے جو حق مقرر کیے ہیں ان حقوق کو ادا کیا جائے جو عورت کے حق ہیں وہ مرد ادا کرے جو مرد کے حق ہیں وہ عورت ادا کرے مرد کا حق ہے کہ عورت انکار نہ کرے مرد کو اللہ تعالی نے حق دیا ہے تو خام خاں اپنے مزاج کے پیچھے پڑی رہتی ہے خاص طور پر یہ نئی روشنی کی جو عورتیں ہیں نا انہوں نے تنظیمیں بنائی ہوئی حقوق کی انہوں نے حقوق کی تنظیمیں بنا رکھی ہیں عورتوں کے حقوق کی تنظیمیں کہ مرد بےچارہ نا جی وہ ان کی اجازت کا پابند ہے وہ اجازت دیتی ہیں وہ بس ٹھیک ہے نہ نہیں اجازت دیتی تو اس بیچارے کا کوئی حق نہیں ہے وہ انتظار کرتا ہے یہ فضول باتیں اور اگر جناب ایسا ہو تو عورت جناب فوراً جا کے ملتی ہے اور اس نے باقاعدہ ایک ادارہ بنا رکھا ہے ہاں جی حقامت ہاں سے لڑکے کوئی جانا چاہے تو آسما جلانی نے باقاعدہ ایک نا جی وہ بنا رکھا ہے اپنا ادارہ بنا رکھا ہے کہ آؤ یہاں اور ہم تمہیں پھر عزت لے کے دیں گے حق لے کے دیں گے پھر اخباروں میں بیانات چھپتے ہیں وہ بندہ ذلیل ہوتا ہے خاندان ذلیل ہوتا ہے یہ یہ جو سلسلے ہیں جو اپنے حقوق حقوق نسواں کے نام سے یہ جو سلسلے قائم کر رکھے ہیں جو حق اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیے ہیں اس سے اس سے معاشرتی الجھنے بگاڑ طلاقیں اور خاندانی تباہیاں یہ ہوتی ہیں اور آج کے حقوق کے جتنے سلسلے مغرب کی تقلید کے اندر اس وقت چل رہے ہیں یہ ہمارے اسلامی معاشرت کو تباہ کرنے کی دراجہ اور مردوں کے لیے ہندا عورتوں پر دراجہ ایک درجہ ہے فوقیت کا فرمایا بہت سارے حقوق کو برابر ہے انسان ہونے کی مناسبت سے مرد بھی اور انسان ہے عورت بھی انسان ہے تو بہت سارے حقوق کو برابر ہے لیکن خامت اور بیوی کی نسبت سے اللہ تعالی نے خامت کو ایک درجہ فوقیت کی اور دوسری جگہ پر فرمایا ارجالسا <تصفيق> مردوں کو عورتوں پر نگران مقرر کیا گیا ہے دیکھیے دو بالکل برابر رکھنا یہ بھی الجھن کا باعث ہے یہ ایک تنظیم ہے باقاعدہ گھر کی ایک تنظیم ہے خامت بیوی بی کا نکاح ایک تنظیم کی شکل ہے باقاعدہ تو تنظیم کے اندر سب برابر نہیں ہوتے ایک امیر ہوتا ہے ایک جناب باقی اس کی رعایا ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک تنظیم کا معاملہ رکھا ہے اس کے اندر مردوں کو نگرانی سونپی ہے عورت کو اس کی نگرانی میں رہنے کا حکم دیا ہے اس سے تنظیم قائم رہے گی سمجھا گئی ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو وہ کہتی ہے میرے بھی اتنے آ کے تو کون ہے بھائی نگرانی کرنے والا تیری نگرانی تو میں کروں گی ہاں یہ جتنے حقوق نسواں کے ادارے نا وہ عورتوں کو باقاعدہ یہ چیزیں پڑھاتے ہیں خام ان کو خامت کے مقابلے کے اندر لا کے یہ ادارے کھڑا کرتے ہیں اور مغرب نے یہی اصل کر کے رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے مرد کو نکاح کا بھی حق دیا اور طلاق کا بھی حق دیا اللہ تعالیٰ نے عورت کو نہ اپنے نکاح کا حق دیا پورے کا پورا نہ اپنی طلاق کا حق دیا پورے کا پورا عورت بلی کی پابند ہے ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا مرد بلی کا پابند نہیں ہے عورت ولی کی پابند ہے اگر اس کے ماں باپ زندہ ہے اس کا باپ زندہ ہے دین اس کا ٹھیک ہے عقل اس کی ٹھیک ہے جی وہ ظالم نہیں ہے تو بلی باپ ولی ہے باپ کی اس ولی کی اجازت کے بغیر عورت نکاح نہیں کر سکتی ہاں یا تو یہ ثابت کیا جائے کہ یہ, یہ مسلمان ہی نہیں ہے ہاں جی وہ میرا نکاح فلاں جگہ پر کرنا چاہتا ہے کہ وہ دین پر نہیں ہے ٹھیک ہے اگر وہ دین پر نہیں ہے تو اس کی ولایت ختم ہو جائے یا پھر یہ ثابت کیا جائے کہ اس کی عقل نہیں ہے یہ یعنی ظلم کر سکتا ہے زیادتی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ولایت کے لیے عقل کو بھی معیار یعنی صلاحیت کو کہ واقعی بری بننے کے قابل ہے تو یہ ثابت ہو پھر ٹھیک ہو اس کی ولایت ختم ہو جائے گی وہ ظالم ہے اور اپنی بیٹی کو ایسے شخص کے نکاح میں دینا چاہتا ہے سمجھا کہ نا بالکل سری ظلم ہے یہ ثابت کرو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن ایس میں سے کوئی چیز نہیں ہے صرف یعنی ماں باپ کو ولایت کے حق سے اس لیے معروم کرنا کہ ہماری دوستیوں کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں یہ آج کل یہ نئے دور کے اندر یہ جو دوستیاں چلتی ہیں یعنی ٹیلی ویژن چلتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں اور مغرب کا معاشرہ بنتا ہے تو ماں باپ تو اپنی بیٹی کی عزت کا خیال کرتے ہیں وہ ان دوستیوں کو پسند نہیں کرتے تو اگر ان اس سے کوئی اپنے باپ کو ولایت کے حق سے محروم کرنا چاہتی ہے تو عورت نہیں کر سکتی تو نکاح کے لیے بھی وہ پابند ہے ولی کی اور اسی طریقے سے طلاق کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو طلاق کا حق دیا ہے اور حق نہیں دیا کھلا لے گی اس کے لیے مغرب میں مرد کو بھی طلاق کا حق ہے عورت کو بھی طلاق کا حق ہے مغرب کے اندر دونوں کو طلاق کا حق ہے جو چاہے لے گی اختیار کر لے اور جب چاہے کر لے سمجھا گی؟ ایسے نہیں ہے مرد کو طلاق کا حق ہے عورت کو طلاق کا حق نہیں ہے وہ خلا لے سکتی ہے لیکن خلا کے لیے پھر ایک ضابطہ آگے وہ بات آ رہی ہے اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد کو ہم نے گھر کے نظم کو قائم کرنے کے لیے اس کی تنظیم کو صحیح چلانے کے لیے اس کو ہم نے نگرانی دی ہے اس نگرانی کی وجہ سے اس کو ایک درجہ فائق رکھا ہے عورت کے اوپر تو عورت کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مرد کی نگرانی کو قبول کرنا چاہیے جو عورت اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ نظام کے مطابق مرد کی نگرانی دل و جان سے قبول کرتی ہے ایسے گھر بڑے ہی عزت والے محبت والے اور بہت شاندار معاشرے کے بہترین گھر اور خاندان بنتے ہیں واللہ عزید عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے اگر کوئی اللہ کی نافرمانی فرمانی کرے گا اس کی حدوں کو توڑے گا اور اللہ کے مقرر کردہ حقوق کے مقابلے میں اپنے حق بنا کے بگاڑ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ خود نپٹے گا اس کو پھر غالب ہے اللہ تعالیٰ اور لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر جو اتنی قدبت اور غلبہ ہے اس کے اندر حکمت بھی ہے اللہ غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے اطلاق مرتان مرتا نے فہ امساخم او تصری ہوں اطلاق طلاق دو مرتبہ ہے ف امساق بے معروف پھر روکنا ہے معروف طریقے سے اور تصریفن یا چھوڑنا ہے بے احسان نیکی کے ساتھ احسان کے ساتھ ولا یا القم اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے کہ تم لو مما مم اس سے آتئی تو منہ جو تم نے دیا ہے ان کو یعنی عورتوں کو شعی کچھ بھی اللہ مگر خاف یہ کہ دریں دونوں اللہ یقیما حدود اللہ کہ نہیں قائم رکھ سکیں گے وہ اللہ کی حدوں کو ف انخف پس اگر ڈرو تم اللہ یقیما حدود اللہ ہے کہ نہیں قائم کر سکیں گے وہ دونوں خامت بیوی اللہ کی حدوں کو فلا جناہ علیہما پس نہیں ہے گناہ ان دونوں پر فیما اس میں فدیا دے وہ عورت اس سے دل کا حدود اللہ ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں فلا تعطدہ پس نہ زیادتی کرو ان میں نہ توڑو ان کو وہ میت حدود اللہ ہے اور جو بھی توڑے گا اللہ کی حدوں کو فلام پس یہی لوگ طلاق دو مرتبہ ہے یعنی رجعی طلاقیں دو ہیں یہ مطلب ہے اس کا یہ جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے عدت مقرر کی ہے عورت کو اس عدت کا پابند بنایا ہے مرد کو اس عدت کے اندر رجوع کا حق دیا ہے پچھلی آیت کے اندر جو بیان ہو گیا اب اس آیت کے اندر بھی وہی واضح کیا جا رہا ہے کہ اطلاق مرتان ہے طلاق دو مرتبہ ہے یعنی رجوع کے حق دو ہیں یہاں رجوع مراد ہے اللہ اکبر ایک مرتبہ رجوع کرے دیکھے سوچے اور جذباتی کیفیت ختم کرے پھر دوسری مرتبہ بھی اس کو اختیار ہے دوسری طلاق کے بعد بھی کہ وہ رجوع کا اس کو حق ہے وہ سوچ سمجھ لے تیسری مرتبہ جب طلاق دے گا تو اس کے بعد رجوع کا کوئی حق نہیں ہے پھر یہ, یہ حق جو ہے وہ ختم ہے اللہ اکبر اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک ہی دفعہ تین طلاقیں نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک ضابطہ مقرر کر دیا ہے جو لوگ تین طلاقوں کے قائل ہیں اپنی زبان سے کہہ دو طلاق طلاق طلاق یا کہہ دو عورت کو بھائی تجھے تینوں طلاقیں اور اس کے بعد ختم یہ غلط ہے اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ اصول کے خلاف ہے ایک قاعدہ جو اللہ تعالیٰ نے رجوع کر رکھا ہے سوچ بچار کر رکھا ہے اصلاح کے جو موقع رکھے ہیں ان سارے مواقع کو بند کرنا ختم کرنا اللہ کی شریعت کا کے اوپر یہ سینہ زوری ہے اور یہ غلط ہے طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ طلاق رجوع کے لیے دو مرتبہ ہے فہمساط ان بے معروف پھر یا تو روک لینا ہے معروف طریقے سے اور تشریح ان بے احسان یا چھوڑ دینا ہے اچھے طریقے سے احسان کر کے نیکی کر کے اللہ اکبر اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ عرب کے ہاں دستور یہ تھا جاہلیت کے اندر کہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے طلاق دی پھر آباد کر لیا پھر طلاق دی پھر آباد کر لیا پھر طلاق دی پھر آباد کر, کر لیا تو طلاقوں کو کھیل بنا رکھا تھا تلے طلاقیں دیتے رہتے تھے اور رجوع کرتے رہتے تھے تو اس طرح عورت کو ذلیل کرتے رہتے تھے ارے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اوپر پابندی لگا کے یہ دو رجعی طلاقیں طلاقوں تک اس سلسلے کو محدود کر دیا اور تیسری طلاق کے بعد اور مرد کو رجوع کا حق دینے سے انکار کر دیا اور اب اس کو مزید حق نہیں ملے گا یہ جاہلیت کی ایک رسم تھی یہ ایک سلسلہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے پھر توڑ کے اس کو ایک ضابطے کے اندر لا کے اللہ اکبر تو امساقن بے معروف یہ تیسری مرتبہ یا تو معروف طریقے سے آباد کرنا ہے اس کو روکنا ہے یا پھر چھوڑنا ہے یعنی عدت کے اندر اندر اس کو رجوع کر کے گھر میں آباد کر لینا یہ مراد ہے امساقم بالمعوف سے امساقم بالمعروف کیا ہے کہ عدت کے اندر اندر رجوع کرے اور آباد کر لے یہ ہے امساکم بالمعروف بال معروف اور تصریحم بل احسان کیا ہے کہ عدت ختم ہو گئی ہے اور وہ رجوع نہیں کر سکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس عدت پر ہی فیصلہ ہو جائے کہ عورت کو اختیار ہے عورت کو سہولت ملے گی اس کے ساتھ کہ چاہے تو وہ کسی اور جگہ پر شادی کر لے اگر وہ واپس اسی خامت کے ساتھ آباد ہونا چاہتی ہے تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے کہ عدد کے ختم ہونے کے بعد پہلی, پہلی رجی طلاق کے بعد یہ اس کو حق حاصل ہے دوسری رجی طلاق کے بعد بھی عورت کو حق حاصل ہے جی جب عدت ختم ہو جائے تو کسی اور جگہ پر چاہے تو شادی کر لے اگر پہلے خامت کے ساتھ ہی وہ آباد ہونا چاہتی ہے تو اس کو حق ہے اور یہ ہے تسریحم بال کہ یہ نہیں ہے کہ جی اس کے لیے رکاوٹ کھڑی کر دو معاشرے کے بدن بندن بنا کے اس کے رستے میں رکاوٹ بنا کے یہ نہیں طریقہ ہے تو یہی مفسرین نے ابن کثیر نے بھی اور دوسرے مفسرین نے بھی امساطم بال معروف ہے اور تسریحم بحسان یہ, یہ چیز جو ہے نا جی یہی مراد لی ہے کہ یا تو وہ عدت کے اندر رجوع کرے جب عدت کے اندر رجوع کر لے گا یہ ہے امساکم بالمعروف او تسریحم ہوں بے احسان یا پھر عدت ختم ہو جائے تو اسی پر بات چھوڑ دے اب ان کو حق ہے دوسرا نکاح ہو جائے گا اور عورت پھر آباد ہو جائے گی یہ بڑی سہولت ہے اس کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ طلاقوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے اگر طلاق دینی ضروری ہی ہو تو طلاق دے کے عورت کو چھوڑ دینا چاہیے اور اگر یہ امکان بھی نہ ہو کہ بندہ رجوع نہیں کرنا چاہتا مثال کے طور پہ یعنی معاملات ایسے ہیں تو پھر بھی ایک طلاق کے بعد جو تین حیض کی عدت اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے اسی کو ختم ہونا چاہیے اور اسی پر چھوڑ دینا چاہیے اور بار بار طلاقوں کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے اس کے اندر بڑی گنجائش باقی رہتی ہے کہ بسا اوقات چھ مہینے کے بعد معاملات درست ہو جاتے ہیں خاندانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ قربتیں پیدا ہو جاتی ہیں اچھے سمجھدار لوگ بیٹھ کے ان کو پھر آپس میں ملا دیتے ہیں تو ایک طلاق ہوئی تھی اور عدت گزر گئی ہے تو خامت کے ساتھ دوسرے نکاح کے ساتھ وہ پھر گھر میں آباد ہو جائے اللہ اکبر آتا تم شی ان تو مد کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ جو مہر وہ دے چکا ہے اس مہر میں سے کچھ واپس لینا چاہے پورا مہر واپس لینا چاہے اور جناب اسرار کرے طلاق بھی دیتا ہے اور مہر کو واپس بھی لے لیتا بالکل غلط ہے یہ طریقہ کتان صحیح نہیں ہے جب طلاق مرد دے گا تو جو مہر وہ بیوی بی کو دے چکا ہے وہ اس کے واپس کرنے کا حق نہیں رکھتا نہ وہ پورا حق لے سکتا ہے نہ وہ تھوڑا لے سکتا ہے بلکہ نکاح کے موقع پر جو اس نے زیور بنا کے دے دیا کپڑے بنا کے دے دیے چیزیں بنا کے بیوی کو دے دی یہ سب کچھ بیوی کا حق ہے اس کو واپس نہیں لینا چاہیے اچھا ہمارے ہاں معاشروں کے اندر بگاڑ ایسے ہی پیدا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ناراضگی ہوئی عورت واپس جا رہی ہے اس کا زیور اتار لو سارا زیور اس کا رکھ لیتے ہیں جی اس کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ رکھ لیتے ہیں بھائی والدین جو کچھ اپنی بیٹی کو دیں وہ بھی بیٹی کا اور نکاح کے موقع پر خامد اپنی بیوی بی کو جو بھی چیزیں دے زیبر ہے کپڑے ہیں وہ بھی بیوی بی کا اگر تم طلاق دیتے ہو تو ان میں سے کچھ بھی رکھنے کا تجھے اختیار نہیں ہے سب کچھ عورت کا ہے وہ اپنا وہ اپنا زیبر بھی اپنے پاس لے کے جائے اپنے کپڑے اور اپنی سب چیزیں لے کے جائے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ عورت کو محروم کرے ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کا حق مقرر کیا ہے اور یہ ظلم ہمیشہ ہمارے اکثر معاشروں کے اندر تو بے حد ہوتا ہے کہ عورت سے زیور بھی چھین لیا جاتا ہے اور عورت سے باقی چیزیں بھی چھین لی جاتی ہیں اور بیچاری کو یعنی اس طریقے سے مار پیٹ کے گھر سے نکالا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے فرمایا اگر تم عورتوں کو طلاق دیتے ہو تو جو کچھ ان کو دے چکے ہو مہر دے چکے ہو یہ باقی چیز ان میں سے کچھ بھی تم واپس لینے کا حق نہیں رکھتے اللہ خاف اللہ یقینی حدود اللہ فعین خفتم اللہ یقینی حدود اللہ فلا جنا فی مفت بے اب دوسرا ذابطہ یہاں مقرر کیا کہ بھائی مرد نے طلاق دے دی جو میر تھا جو تھا وہ عورت کا ہے اب ایک مسئلہ ہے کہ اب مسئلہ عورت کی طرف سے ہے مرد کی طرف سے طلاق ہے عورت کی طرف سے مسئلہ ہے وہ آباد نہیں رہنا چاہتی اس کو بڑے بڑی الجھنے وہ مسئلے ہیں وہ کہتی میں نہیں رہ سکتی میرا یہ مسئلہ ہے میرا یہ مسئلہ ہے جب وہ عورت بھاگنا چاہتی ہے اس گھر کے اندر آباد نہیں رہنا چاہتی تو پھر اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ الگ مقرر کر دیا عورت کو خدا کا حق دے دیا خاندان کو حاکم کو یہ آ، آ، آ، یعنی نصیحت کر دی کہ تم دیکھ لو اگر اللہ کی حدوں کو قائم کر کے یہ خامد بیوی بی بن کے رہ نہیں سکتے اور عورت کو بڑے بڑے شکوے ہیں اور کسی کوئی ایسا یعنی اس کی شکایت ہے کہ وہ نہیں رہنا چاہتی اور شکایت بھی اس کی جائز ہے تو پھر اس حوالے سے یہ ذابطہ ہے یا تو خامد بیوی بی آپس میں معاملہ طے کر لیں کہ بھائی یہ مہر عورت جو ہے وہ واپس کرے گی اور پورا نہیں آدھا کرے گی جتنا ان کا آپس میں معاملہ طے ہو جائے خامد بیوی بی کا اگر وہ نہیں کر سکتے زائدۂ ناراضگیوں میں آپس میں معاملہ کب طے ہوتا ہے تو پھر جو دوسرے لوگ ہیں ان کو درمیان میں داخل ہونا چاہیے حاکم کو حکومت کو اختیار دیا ہے کہ وہ معاملے کو ختم کروائے اور اس نکاح کو ختم کروائے عورت کو اس کا اس کے خلا کا حق لے کے دے اور اس میں سے جو معاملات طے ہو جائیں باہمی رضامندی کے ساتھ عورت کا حق ہے کہ وہ یعنی جو اس نے لیے لیا تھا وہ مرد کا حق ہے کہ اس کو واپس کرے اگر وہ لینا چاہتا ہے وہ لے سکتا ہے اس کو اختیار اور اگر وہ درمیان میں پڑھ کے لوگ مصالحت کر کے یعنی کچھ حصہ اس کا ادا کرنا چاہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر خامد ویسے راضی ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے اس کے اندر چونکہ انیشیٹو عورت کی طرف سے ہے مطالبہ عورت کی طرف سے ہے علیحدگی کا تو حق مرد کا اس کے اندر فائق رکھا کہ چیزیں لینے کے لیے مہر کی واپسی کے لیے وہ کس پر راضی ہوتا ہے ہاں تو وہ فدیا دے عورت عورت فدیا دے سبحان اللہ جب دیکھ لو بگاڑ پیدا ہوتا ہے نا تو پھر وہ زیور پھر وہ کپڑے پھر وہ تحفے پھر وہ خوبصورت چیزیں جن کے ساتھ وہ حسن و جمال کو بھڑکایا جاتا ہے اور بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں yani ہاں جی ان چیزوں کی کیا اہمیت باقی رہ جاتی ہے یہ تو خامت بیوی بی کے آپس میں اچھے تعلق محبت ان کا گھر میں خوشی سے آباد رہنا تو یہ زیور یہ کپڑے ان خوشیوں کے لیے ہیں اور اگر یہ چیز ختم ہو جاتی ہے وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے تو یہ مال فدیہ دے کر عورت اپنی جان چھڑائے گی اپنے لیے رہائی حاصل کرے گی تو اس مال کی پھر یہ حیثیت بن جاتی ہے اللہ اکبر دل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں فلا دا اللہ کی حدوں کو نہ توڑو ہاں جی اگر معاشرے اصلاح چاہتے ہو بگاڑ نہیں چاہتے فساد نہیں چاہتے آپس کے لڑائی جھگڑے نہیں چاہتے تو پھر اللہ کی حدوں کی پابندی کرو مرد بھی عورت بھی خاندان بھی بڑے بھی چھوٹے بھی حکومتیں بھی یہ سب جو اللہ کی حدوں کی پابندی کریں گے دنیا میں امن گھروں میں امن خاندانوں میں امن ملکوں میں امن اسی کے ساتھ قائم ہو فرمایا جو اللہ کی حدیں ہیں ان کو نہ توڑو وہ میت حدود اللّہ فا جو اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں وہی وہ ظلم کرنے والے ہیں اور جب ظلم ہوتا ہے تو امن نہیں ہوتا سیدھی بات یہ دو زدیں ہیں جب ظلم ہوگا تو امن سکون نہیں ہوگا نہ گھر میں ہوگا نہ خاندان میں ہوگا نہ ملک میں ہوگا یہ اس ظلم کا خاتمہ ضروری ہے اور ظلم کے خاتمے کے لیے ایک ہی رستہ ہے کہ اللہ کی مقرر کردہ حدوں کی پابندی کی حکومتیں بھی پابندی کریں خاندان بھی پابندی کریں اور اگر یہ گھر کی الجھن کا مسئلہ ہے خامد بیوی بی کا تو یہ بھی اسی کی پابندی کریں ظلم نہیں ہوگا تو انشاءاللہ اللہ امن ہی امن ہوگا اللہ اللہ